ادریقۃ الصریہ اور عربی کا معلوم تھا تریقۃالاسریہ میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جیسا کہ رول نمبر چھ نے آپ کو کہا سبق نمبر تریالیس ٹھیک ہے اس سے گزشتہ سبق بالکل اس سے متعلق تھا ہاں اس سے متعلق تھا وہ کیا ہے عرباً تھا اور بالکل اسی سے متعلق تھا صرف اور صرف پہلے والے سبق میں اور اس سبق میں صرف یہ فرق ہے کہ وہاں پر واحد مذکر کے سیرے تھے اور یہاں پر کیا ہیں تسنیہ کے سیرے ہیں وہاں واحد کے سیرے تھے یہاں تسنیہ کے سیرے ہیں وہاں بھی پھیلے ماضی تھا یہاں بھی پھیلے ماضی ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے صرف اتنا سا فرق ہے کہ وہاں واحد کے سیرے تھے پہلے سبق میں یہاں پر تسنیہ کے سیرے ہیں اور کوئی بھی فرق نہیں ہے فعل ماضی کے ہی سیرے ہیں فعل ماضی میں یہ ہوگا کہ غائب کے سیرے بھی مخاطب کے سیرے بھی ٹھیک ہے اور اور کیا نام اس کا متکلم کے سینے بھی ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا الفیار الماضی ات المیزان وہاں پر صرف کیا تھا سبق نمبر نمبریہ میرے پاس صفحہ نمبر ہے 93 نائنٹی ٹھیک ہے جی تو الفار الماضی ات دو شاگرد ٹھیک ہے تو دو شاگرد اب ان دو سے متعلق بات ہوگی جو تسنیا کے سیرے ہی سارے لائے جائیں گے محمود محمود سے ماذا ما را فالتو ماں تم دونوں نے صبح میں کیا کیا, کیا, کیا؟, ماذا کیا ما کیا فالتو تم نے کیا فص صبح صبح میں یعنی تم نے صبح میں کیا کیا آج استاد پوچھتے ہیں یس اسکول کے اندر یا مدرسے کے اندر فیقولانے بس وہ دونوں کہتے ہیں کہ یا سیدنا اے ہمارے آقا ہمارے سردار قمنا فی الصباح الباکر ہم صبح سویرے بیدار ہوئے وہ اور ہم نے وضو کیا وضو بنایا وسلم الفجر مع الجماع اور ہم نے فجر کی آواز پڑی جماعت کے ساتھ وتلونا القرآن کری اور ہم نے قرآن کریم کے تلاوت کی ثم جعنا الیل بیت و تناولنا الفطورہ گھر کی طرف لوٹے اور ہم نے کہہ ناشتہ کیا وآخذنا الکتب اور ہم نے کتابیں لی وَسَلَّمْنَا عَلَىٰ أَبِينَا وَأُمِّنَا اور ہم نے امی اپنے امی ابو کو سلام کیا کیا ہے وَجِعْنَا الیل مدرسہ اور ہم مدرسہ کی طرف سکول کی طرف چاہے آئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سوال جواب ہیں اب اس اوپر جتنے س دیکھیے متکلم ماضی کے سیرے استعمال ہوئے اب سوال کے اندر مخاطر ہوں گے اور جواب کے اندر وہی متکل کے سیرے جیسے اوپر ذکر کیا ہے نا قم ماں متا کم تما تم کب عند اذان الفجر ہم بیدار ہوئے اذان وقت ہل سمے تما الزانہ تم الگانہ کیا تم دونوں نے اذان سنی نہ ہم سمے جی ہاں ہم نے اذان سنی ائی نہ تم تم نے کہا نماز پڑھی سلائی نہ فل مسجد مال ہم نے مسجد میں نماز پڑھی جماعت کے ساتھ ہل تلو تم القرآن الکریم کیا تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی نہیما جی ہاں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی مادور ناشتے میں کیا پیاف شریف نہ لبن ہم نے دودھ پیا وہ عقل تم اور تم نے کیا کھایا مطلب فلفتور ناشتے میں عقل ناخوزن و بھائی ہم نے روٹی اور انڈا ٹھیک ہے تم راستے تم میں کھیلا مالب نا فر हम ہم راستے میں نہیں کھیلے تو راستے میں کھیل... کھیلتے ہوئے نہیں آئے ہم بلکہ بڑے مزے سے چل کر آرام سے سکون سے ایک شریف طالب علم کی طرح ہم گھر سے مدرسے تک, تک پہنچے ہیں جی ہل رہی تمہیں بندے کا نام میں کہتے ہیں کیا تم نے نعیم کو دیکھا آتے ہوئے یا جاتے ہوئے کہیں پر تو کہتے نہیں نعیم مارا نعیمن ہم نے نایم کو نہیں دیکھا کیا کہہ رہے ہیں جی اگر کھیل بھی لیں تو حرج تو نہیں ہے لیکن ایک شریف آدمی کا ترہ امتیاز یہ نہیں ہوتا جی آگے ہی کہتے ہیں اب دیکھیے اس سوال کے اندر کیا تھا مخاطب کے سیرے استعمال تھا اور جواب کے اندر کیا تھے متکلم کے سیرے تھے یقول سعید سے گزر کے آتا ہے تو اس کا مطلب الآخری یقول سعید قام خالد متکلم کے سیغے مخاطر کے سیرے بھی استعمال ہو گئے تو اب رہ گئے کون سے سی غائب کے سیرے یقول رعید کہتے ہیں سعید کہتا ہے قام خالد اب دیکھیے ان کے متعلق کیا ہے یعنی غائب کے سیرے استعمال کر رہے ہیں قام خالد انوا محمود فصبہ محمود اور خالد جو ہیں وہ کیا ہوئے کھڑے بیدار ہوئے صبح سویرے وہ توجہ آ تسنیح کا سیرا لیکن غائب کا اور ان دونوں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف چلے گئے الفجر انہوں نے نماز پڑھی و تلاقر القرآن, کیا تلا تلا تلا القرآن انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت دیم بار الید وہ لوٹے گھر کی طرف وہ تنا والا ناشتہ کیا, پھر کیا ہو گیا القطبہ البہل المدرسہ کتاب علی اور مدرسہ کی طرف چلے آئے جی مرحلہ جس سے آپ لوگ ہمیشہ سے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح جو ہے کہ ایک آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو اونٹ پہ نہیں اونٹ کے بچے پہ سوار کرواؤں گا کیا کروں گا اونٹ کے بچے پیسوار کرواؤں گا تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اتنا بڑا آدمی ہوں, میں اونٹ کے بچے پر کیسے سوار ہوں گا کیسے جو وہ کرے گا یعنی برداشت کرے گا یا مجھے کیسے اٹھائے گا وہ؟ تو کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا یعنی اونٹ بچہ نہیں ہوتا جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ ہوتا تو اسی کا بچہ ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ آپ وسلم کا مزاج تھا مزد... مزد... مزد... مجھے یاد آیا اس سے کیا کوئی بھی بندہ ہو جتنا بھی بڑا ہو جتنی بھی بڑی ہو تو وہ کسی کے بچے ضرور ہوتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں جی کیا استعمال ہوا ہے ہم ہوا اور یہ تو کمزور ٹھیک اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ جب فائل ظاہر ہونا نا اس کے لیے فائل واحد ہی لاتے ہیں جب فائل ظاہر ہو چاہے وہ واحد ہو تسنیہ ہو جمع ہو اس کا فائل کیا ہوتا ہے واحد جاتا ہے تو شروع میں ہم نے جب کہا کہ قام خالد و محمود اب خالد اور محمود اس کا فائل کیا ہے ظاہر ہے فائل کیا تو اس لیے کیا کیا ہے یہاں پر لائے ہیں. آگے جو ہے وہ کے فائل اگر ظاہر ہو تو فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے واحد ہی لائے چکے ہیں کہیں گی بات سمجھ آپ کو جی بات سمجھ میں آئی آپ کو اچھی بات تو کی طرف سب سے پہلا تھری کا لفظ ہے ہس کس, کس کے لیے وائس ہے ٹھیک ہو گیا آپ اچھا جی تو تمری کہتے ہیں ترجم پہلے جو عربی الفاظ یا عربی جملے ذکر کیے ہوئے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیجئے کیجیے ا المیدان رول نمبر بارہ اگر اس کا ترجمہ کر دیں تو اتنے دنوں سے ان سے تمرین نہیں ہوئی تمرین کا طریقہ تو نثریہ ہے وہ بھی آپ کو تلاش کر رہی تھی کہ طالبان المیدان اس کا ترجمہ کیجیے طالبان اور طالب علم میدان کی طرف گیا گیا وہ دو طالب علم میدان کی طرف گیا کیوں آ... آپ نے کیوں جواب دیا میں نے رول نمبر بارہ سے پوچھا ہے آپ نے اس کا جواب کیوں دیا جبکہ اس سے پہلے آپ کو قاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ کوئی دوسرا جواب نہیں دے گا تو کیا ترجمہ نے گا؟, گا وہ دو طالب علم میدان کی طرف گراؤنڈ کی طرف گئے ٹھیک ہے گیا نہیں پٹھان والا اردو نہیں بولنا ہے دو طار میدان کی طرف گئے ٹھیک ہو گیا اب صحیح ہو گیا زبردست ہو گئے شاء اللہ جی اس کا ترجمہ کیجیے رول نمبر جی وا معلائی کس سے پوچھا تھا دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلے جی ٹھیک ہو گیا دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلے ثم مہاراجا اس کے میں ترجمہ کر دیتا ہوں یہ کوئی اتنا مشکل نہیں عربی کا اردو ترجمہ آسان نہیں ہوتا ہے کہتا کہ طالب علم کیا ہوئے میدان کی طرف گراؤنڈ کی طرف گئے وبا دوستوں کے ساتھ کھیلے ٹھیک ثم سم مہاراجا پھر لوٹے گھر کی طرف واہ تو اور کھانا کھایا ون اور دونوں سو گئے ٹھیک ہے اور دونوں سوئے انا واخالد ذهبنا الى المسجد میں اور خالد دونوں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ثم رجعنا الى البيت پھر ہم گھر کی طرف ائے ليلوٹے اینا ذهبتما يا خالد وحامد تم اینا ذهبتما يا خالد وحامد تم کہاں گئے ہو یا تم کہاں گئے تھے اے خالد اور حامد ثم تراجعنا اور تم سکول سے کب لوٹے ہو حل رائی تو دوبارہ کھیلے دو پھر گھر کی طرف لوٹے کھانا کھایا ہو گئے میں اور خالد دونوں مسجد کی طرف گئے شاہ کی نماز پڑھی پھر گھر کی طرف لوٹے سوچ رہے ہیں کہ تم کہاں گئے تھے اے خالد اور, خالد اور حامد یعنی وہ پھر آگے کہتے ہیں کہ اور تم کب لوٹی سکول سے اب تم کہاں گئے تھے ہے؟ یا تم کہاں گئے ہوئے تھے اور مدرسل سے یعنی سکول سے کب آئے ہو خل رئی تمہیں شاہدن کیا تم نے شاہد کو دیکھا بات ختم ہو گئی اب کہتے ہیں کہ ترجم بالعربیہ ترجم بالعربیہ یہ مشکل مرحلہ ہے اس سے بھی زیادہ بتائیے جی میرے دو بھائی میرے دو بھائی ہیں اس کا آپ کو اردو تر... عربی ترجمہ کر کے دیں گے آپ کو رول نمبر پندرہ ماشاء رول نمبر پندرہ اس کے بنا رہے ہیں جی کلیئر ہونی چاہیے آپ سے گزارش ہے ہندی اخوانے کا مطلب ہے کہ میرے پاس دس. میرے پاس بیٹھے ہندی جال سن ہندی کا امن کا امان یہاں پر جو ہے نا کیا ہو رہا ہے اس کا جواب تو بڑا مشکل ہے جی بتائیے ہاں لی اخوانے ٹھیک ہے میرے دھو بھائی لی اخوار اگلا جملہ ہے آج وہ بازار گئے ہیں آج وہ بازار گئے ہیں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں رول نمبر چھ آج وہ بازار گئے ہیں جی جلدی سے رول نمبر چھ دونوں کشتیوں کے سوار ہاں الم زہاب الاسوخت ماشاء اللہ بہت خوب کیا ہے اس کی عربی الہباسوخے دن زہاب تسنیا کا سیغ ہے السوخ بازار کی طرف آئے گا السوخ آپ لوگ انگلش میں لکھیں گے عربی تو ایسی لکھی جائے گی لیکن سمجھ میں آ ہی جاتی ہے لکھا کیا ہے الوم ذہبا السوخ ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد اگلا جملہ ہے انہوں نے کتابیں کاپیاں خریدیں انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدیں انہوں نے کاپیاں اور کتابیں خریدی کیا اس کا عربی ترجمہ کر سکتے ہیں رول نمبر چھ آپ انہوں نے ناپیاں خریدیں جی کیجیے اگر کر سکتے ہیں تو اللہ جی خیر اللہ اکبر کبھی الحمد للہ کثیر جی رول نمبر بارہ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک نہیں کر سکتے تو معذرت کیجیے ہم آپ ہمیں آپ سے کوئی شیوا نہیں ہوگا کیونکہ آپ گزشتہ اس میں تھے ہی نہیں اس आज آج آپ کے لیے رخصت ہے غلط جواب دینے کے لیے بھی یا معذرت کے لیے بھی لیکن اتنا ضرور کیجیے کہ ہمیں بتائیے ضرور جی چھ پہلے ہو چکا ہے چھ سے جواب پوچھا تھا ٹھیک ہے اب آپ سے پوچھے ہیں بارہ سے ٹھیک ہے بارہ سے یہ پوچھا چھ نے جواب دے دیا ہے آپ سے یہ پوچھنا ہے اور خریدی ہیں ہما اشترایا بالکل زبردست ہاں صحیح ہما اشترایا القتبہ و ٹھیک ہے ان دونوں نے ہما اشترایا القتبہ و القراسات جزاکم اللہ خیر اچھا جی اگلا جملہ ہے خالد عاہد کیا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا ہے خالد اور شاہد کیا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا اس کا جواب رول نمبر سات آپ دیں گے کتنا لمبا جملہ خالد اور شاہد کیا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا رول نمبر سات مہمان اور یا خالد و یا شاہد حل حفظ تما درس روح تم در سر سیکرس خالد اور شاہد کیا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا یا خالد و یا شاہد حل حفظہ بس اس کو یوں کر دیں حل حفظتما کیا حل حفظتما یا خالد و شاہد الدرس حل انتما حفظتما الدرس انتما بھی لگا دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں حل انتما حفظتما بس حل حفظتما انتما کو چھوڑ دیں حل حفظتما تو ماسا ٹھیک کیا؟, کیا تم دونوں نے اپنا سبق یاد کیا اپنا نہیں ہے تم دونوں نے سبق یاد کر لیا ٹھیک ہے اگر اپنا ہوتا تو پھر کیا آتی جاتی زمیر بھی ساتھ میں آ جاتی اچھا جی ہاں ہم نے سبق یاد کر لیا جی ہاں ہم نے سبق یاد کر لیا جی آپ کو بتائیں گے رول نمبر ایک ادرسا جی جی رول نمبر ایک بتا رہے ہیں رول نمبر ایک کہ جی ہاں ہم نے سبق یاد کر لیا نام ہفما درسوہ کیا کروں میں کیسے پڑھوں اس کو نعم حفظنا نا نعم حفظنا ٹھیک ہے نعم حفظنا عددرسا. جی ہاں جی ہاں حفظ نام ہم نے سبق کر لیا اور اسے کاپی میں لکھ لیا اور اسے کاپی میں لکھ لیا رول نمبر تین رول نمبر تین اور اسے کاپی میں لکھ لیا جلدی کرو اللہ کے بندو جی ٹھیک جی. و کتب نہ فلکر راست ٹھیک ہے وہ کتب ہے نا لکھ لیا صحیح ہے وہ کتب وقتبنا نہ اس سے وہ کتب نہ ہو فلکر راست آپ نے تو آپ تو نہیں کھول کے رکھی ہوئی اپنے سامنے رول نمبر سات میرا خالصہ کو خلاصہ آپ نے رکھا ہوا اپنے پاس ایسا تو نہیں ہے اسے ترجمہ کر رہے نہ ہو ضمیر سے کر رہے نہ وہ کتھا بنا ہو وہ بنا ہو فی الخلا سی ایسی کوئی بات نہیں تو بہت بہت ماشاءاللہ ہاں جی کیوں نہیں ہوتا وہ کتھا بنا ہو بات سمجھ جو پوچھ رہے ہیں کہ اسے کیا ترجمہ نہیں ہوگا اسے کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ وہ کتھا ہو بالکل کاپی میں لکھیے اور اسے سمجھ گئے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کون رول نمبر چھ آپ بتائیں اور اسے سمجھ لیا ہے سمجھ گئے ہیں آپ بتا دیں آپ بھی بتا دیں سترہ ہیں یا اٹھارہ ہیں آپ کا رول نمبر آپ بھی بتا دیں اور رول نمبر چھ بھی بتا رہا ہے کیوں جی جی بتائیے بتائیے واہ فہ کیا فہم ہوما کیا کہہ رہے ہیں فہ مون سے کچھ ہوگا اتنا پتہ ہے وہ فہیم نہ ہو ٹھیک ہے وہ فہیم نہ ہو اسے سمجھ لیا ہے ایک ضمیر سبق کی طرف کی طرف راجے کریں گے اور ایک جامع متقلم کا سیگا لائیں گے فہم سے فہما سے سیگا آتا ہے جہاں متقلم کا یا متکل مالغیر کا فہیم نہ ٹھیک ہے فہم نہ سیگا آ جائے گا اور ہو ضمیر درس کے لگ جائے گی وہ فہیم نہ ہو اور ہم نے اسے سمجھ بھی لیا کیوں ایسا کیوں کہا نے اچھا نہیں لگا مجھے وہ فہمہ ہو اور ہم نے اسے کیا کیا ہے سمجھ بھی لیا ہے سمجھ گئے ہیں دوبارہ سے دیکھیے ترجمے کو ترجمہ بالعربیہ میرے دو بھائی ہیں لی اخوانے آج وہ لیوان گئے ہیں الہباخ انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدی او کیا ہے انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدی وشتریا انہوں نے ہما ہما اشتریا القتبا القرا خالد اور شاہد کیا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا حل حفظ تو ما ادر یا خالد و شاہد حل حافظ تو ما ادرسا یا خالد و شاہد جی ہاں ہم نے سبق یاد کر لیا نام حفظ تو ما ادرسا نام حفظنا نہ ادرسا اور اسے کاپی میں لکھ لیا ہے وہ کتب نہ ہو فی القراست اور اسے سمجھ گئے ہیں اور وہ ہو اور کیسے لکھیں گے وہ کے ساتھ حضرت فہم نہ ہو ہاں ہو ضمیر آئے گی وہ فہم نہ ہو ضمیر ہم. منفصل ضمیر مفعول ہے منصوب ٹھیک ہے منصوب متصل اچھا جی آگے آپ کو قاعدہ بتاتے ہیں کہ ماضی مفرد غائب کے سیرے کے آخر میں الف کا اضافہ کر دینے سے سسنیح کا سیرا بن جاتا ہے جیسے زہاب سے زہابا کل ہم نے چونکہ ماضی کے کلائے ایک منٹ کے لیے جی بالکل صحیح بس بھی کر جاؤ اللہ اکبر کبیرا الحمد کثیر کیا ہو گیا سکا کا سر چکرا رہا ہے یت میں کسی کے लिए وائس ہے جی اب ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی وہ فہم جیسے اوپر لکھا ہے وہ ٹھیک ہے پہلے والا ٹھیک ہے جو پہلے جی بالکل یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے جی تو اب آگے آپ کو بتاتے ہیں کیا چیز ایک تو یہ قاعدہ تو اس میں ماضی کے ایک سیغہ ذکر کیا رہا تھا تصنیہ کے سیغے یہاں پر ذکر ہیں تو آپ کو بتائیں کہ واحد سیغے سے تصنیہ کا سیغہ بنانے کا طریقہ ہے. کہتے ہیں کہ ماضی کے مفرد غائب کے سیغے کے آخر میں الف کا اضافہ کر دینے سے کا سیغہ بن جاتا ہے جیسے ذہابہ زہابا صرف الف کا سیغہ اضافہ کر دینے سے تصنیہ کا علیف علامت ہے یہ کتب قطب اصطبہ وغیرہ اگر تصنیہ مذکر مخاطب بنانا ہو مذکر مخاطب بنانا ہو تو تا کے بجائے ماں لگا دیتے ہیں جیسے آپ زفتہ پڑھتے ہیں واحد اور اگر تماہ کے بجائے نہ لگا دیں تو جہاں متقب بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو کیا بن جاتا ہے ناز امیر متقم عالم کی لگا دیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے اوہو اللہ کے بندو بتایا یہ آپ کو کہ واسی جو واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اس کو اگر تسنیا بنانا ہو تو اس کے آخر میں الف بڑھا دینا ہے ایسے زہابا سے زہابا کتبہ سے کتبا اور اگر واحد مخاطب کا سیوا ہو اس کو تسنیا بنانا ہو تو جیسے زہابتا یا کتبتا مخاطب کے سیغے ہیں تو ان کے آخر میں کیا ہے تا کو یعنی تما یعنی آخر میں کیا کر دیں آپ تما لگا دیں سیغہ وہی رہے گا زہابا جیسے تو اس کے آخر میں تما لگا دیں تو زہب تمہ. کتب تما تما بڑھا دینے تسنی کے سیگے میں لیکن اگر تما نہیں بڑھاتے آپ اس کی جگہ پر کیا کر دیتے ہیں صرف اور صرف نہ بڑھا دیتے ہیں نون علی زبر نہ ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا یہ غیر کا سیغ بنے گا ذہب نہ کیا چیز ذہب نتب نہ تو یہ جو بن جائے گا ٹھیک ہے سب کے لئے ایک سیغہ نجام متقلم کے بارے دیکھئے جو قائدہ آپ کی کتاب کے آخر میں لکھو ماضی کے مفرد قائد سیغہ کے آخر علیف کا اضافہ کر دینے سے تسنیہ کا سیغہ بن جاتا ہے جیسے زہبہ سے زہبہ کتبہ سے وغیرہ اگر تسنیہ مذکر مخاطب بنانا ہو تو تاکہ بجائے تومہ لگا دیں جیسے زہب تسہ زہب توما کتب تسہ کتب تومہ ٹھیک ہے اور اگر تومہ اور اگر کے بجائے نہ لگا دیں تو جہاں متکلم کا سیوا بن جاتا ہے جیسے رہا کتب نہ یاد رہے کہ تسنیہ اور جہاں متکلم مذکر و من سب کے لیے ایک ہی سیوا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بات آپ لوگ سن لیجئے اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو یعنی سبق کے علاوہ ہو اگر سبق کے متعلق سوال ہو تو آپ لوگ بال میں سبق کے دوران مجھے روک کر آپ پوچھیں گزشتہ جیسے بھی ہو اس کے حوالے سے بتاؤں گا لیکن اگر سبق سے ہٹ کر ہے اضافی سوال ہے تو کے کے دوران دوران یہ کیا کریں کریں کہ نہ اتنا سبقت ہوتا ہے اس میں آپ کی تین چار کتابیں ہیں میرے پاس اب وہ پڑھیں گے اضافی سوالات کے جواب پہلے سے کتابوں کے سوالات ہی پورے نہیں ہوتے ٹھیک ہے سبق کے حوالے سے جو سوال ہو سر آنکھوں پر آپ سبق کے دوران پوچھئے نہیں کیا گیا آپ بالکل پوچھیے لیکن آپ مجھے آپ یہاں پر سوال کر دیجیے پھر بھی اگر کسی کو پوچھنے ہیں اس کو سوالات پوچھنے ہیں وہ الگ سے مجھے بتا دو ٹھیک ہے تو وہاں پر پوچھ لو ٹھیک ہو گیا بات ہاں جی تو سبق کے دوران سبق کے حوالے سے ہی کوشش کیا کریں کہ سوال کوئی ہو تو وہ یہاں پوچھا کریں اب ورنہ تشویش سی ہوتی ہے اب ایک کوئی سوال پوچھ رہا ہے کوئی کیا سوال پوچھ رہا ہے سوال پوچھ رہا وہ مز ایک دعا ہے اپ اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں وہ کوئی قران کا حرف تو نہیں ہے ہم یہ پڑھتے ہیں نہیں اپ کو سوال سے منانے اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کلاس کے دوران غیر متعلقہ سوال یعنی سبق سے ہٹ کر ہو یہ تو اب مختصر سا وقت ہے. تو میں اپ کو بتا رہا ہوں. آپ پر اپ ہٹ. پوچھتے بھی رہے آپ پھر پوچھ رہے تو سے ایک ہے کوئی حدیث یا قرآن کا حرف نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ عرب یسرا ہمارے لیے آسان ولا اولا کوئی مشکل نہ کیجیے اب ایک بندہ کو یہ کہے کہ اللہ جی میری ضرورت کو پورا کرجیے اب اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم اس کا ثبوت پیش کریں گے حوالہ کہاں سے دیں کتابوں میں کی ہوئی ہے مل جاتی ہے تو میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دے دوں گا کہیں سے ملی ہو ایک دوا ہے بس اپنی ضرورت کے لیے کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں ہم کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ولا لاتواثر کہ ہمارے لیے آسان کر دیجئے اسے مشکل نہ بنائیے ٹھیک ہے وہ بالخیر اور خیر و آفیت کے ساتھ اسے کیا کر دیجئے مکمل کر لیجئے تو یہ ایک مختصر دعا ہے کوئی قرآن کا حرف نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو باقی یہ ہے کہ اس کے حوالہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ضرور آپ کو خود بتا دوں گا میں تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ سبق سے ہٹ کر سوال سبق کے دوران نہ ہو باقی آپ ضرور پوچھئے میں آپ کو سوال سے منع نہیں کر رہا دونوں باتوں میں فرق کو سمجھیے گا سوال سے منع نہیں کر رہا سوال کو جو غیر متعلقہ سوال ہو اس کو سبق کے دوران پوچھنے سے منع کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی رول نمبر پندرہ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو ویسے ہونا تیسرا ایک مختصر سا وقت ہے آپ لوگ سب سمجھتے ہیں بات کو جس کو سوال پوچھنا ہے پوچھ لیں ٹھیک ہے تو چلیے آج تو پھر کیا طریقہ تو اثری آج تو میں نے آپ لوگوں سے وہ پوچھنا تھا کیا نام ان کا عربی کا ठीक ٹھیک ہے عربی کا معلوم پوچھنا تھا تو وہ ان شاء اللہ آپ چلا گیا اگلے سبق پر ٹھیک ہے تو آپ ضرور یاد کیجیے جنہوں نے یاد نہیں کیا تھا تو یاد کر لیں آج تو دوبارہ یاد کیا ہے بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے جنہوں نے یاد کیا ہے مجھے پتا ہے کہ انہوں نے یاد کیا جنہوں نے یاد نہیں کیا وہ یاد رکھیں کہ عربی کا معلم چار درس الدرس الدرس الاول اد درسرثانی ادرس الطالص الدرس اد الرابع یہ چار درس سب کو یاد ہونے چاہیے اگلی باری میں کا کیا ہوگا سب سے امتحان لیا جائے گا بہت اچھی بات ہے جی اگر یہ علم میں عمل میں جان میں مال میں عمر میں اور جو لوگ صاحب اولاد ہیں اللہ تعالی ان کی اولادوں میں برکت فرمائے اور جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ تعالی ان کو نیک اور صالح بنا دیں اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما دیں اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں واخر الدعن الحمد رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ